لکھے یہاں سے آگے جو احادیث بیان کرنی ہیں ان کے اندر عام طور پر بلکہ مجموعی طور پر وہ احادیث ہیں جن کے شروع میں حروف نے پڑھ لیا ہوگا مشبہ بل فیل بیان کیے جاتے ہیں اور ان کا عمل یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے سب کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفا دیتے ہیں تو یہاں سے جس کے حصے بیان ہوں گے کہ جن کے شروع میں حرف انا داخل ہوگا یعنی گروپ مشبہل جی سب سے پہلی حدیث ہے حدیث نمبر تھری انلبیاں اور اس کے ساتھ یہ دوسری حدیث ہے نش حک متن یہ ایک ہی حدیث کا حصہ ہے دو حصوں نے آپ جانتے ہیں کسی چیز کو بیان کرنا بیانے کا مانا کیا ہے جادل کے. شعر. شعر بھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ شعر پڑھنا حکمت حکمت کا مانا ہے دانائی سمجھداری آپ السلام, السلام نے فرمایا ان نمرا ان نمار حکمت آپ انشاءاللہ شاء اللہ عظیم عوام النہ کے اندر اگلے سال آئندہ سال فلاح میں تعمیر کے اندر پڑھ لیں گے خواص ہوتے ہیں اور ایک معنی مین کا تب عیصیہ ہے یعنی باس من کے کیا معنی ہے تب عیضیا مین تب عزیہ جار کہتے ہیں اس کو تو مین کبھی بعض والے معنی دیتا ہے تو یہاں پر بھی اس حدیث کے اندر جو من داخل ہے بلکہ یہ جو آج کے سبق میں جتنی جگہ پر بھی من آ رہا ہے اگلی دو حدیثیں آ رہی ہیں وہ بھی بلکہ اگلی جو ایک حدیث آ رہی ہے اس میں بھی جو من ہے وہ بھی من کا تبھی لیا ہے تو یہاں ان منل بیان بے شک باز بیان تو من کا معنی ہم کیا کریں گے باز ان ننل بیان بے شان سے دانائی ہوتے ہیں آپ علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا تھا صحابہ فرماتے ہیں حضرت نے اور بھی مرتبہ کچھ لوگ آئے آپ کے پاس تو ان لوگوں نے بڑی شاندار قسم کی تکری آپ سلاۃ السلام کے پاس اور جس سے مجمے پر بڑا اثر ہوا مجمے نے بڑا مدد لیا اور ان کی جو باتیں تھیں مجمے والوں پر پڑی ہے سر اندازی تو آپ علیہ اللہ سلام نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ ان نمبا نے لحا اور ساتھ ہی آپ علیہ اللہ نے یہ بھی فرما لیا کہ ان نمشیا متن کہ بعض بیان جادو ہوتے ہیں کہ انسان پر ایسے اثر کر جاتے ہیں کہ جیسے جادو اثر کرتا ہے ہاں بہت مؤثر بیانات ہوتے ہیں بعض حضرات کے اور چنت بعض اشعار حکمت اور پر مشتمل ہوتے ہیں ورنہ پر نہیں ہر شہر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ حکمت برا ہو بلکہ بعض اشعار کیا ہوتے ہیں حکمت اور دنائی پر مشتمل ہوتے ہیں ان نے بیان کیا یہ تو ایک عام سا مضمون ہے نا کہ بعض بیان جادو ہوتے ہیں شعر حکمت بعض شعر حکمت اور تنائی پر مشتمل ہوتے ہیں اشعار کے حوالے سے سن لیجئے گا کہ یہ جو گانے ہوتے ہیں دوسری چیزیں ہوتی ہیں نعت کے نظم کے غزل کے اشعار سب اشعار پر ہی مشتمل ہوتی ہیں ساری چیزیں ان کے اندر اشعار ہی ہوتے ہیں شعر پڑھنا سننا جائز ہے لیکن اس کے لیے چند شرائط ہیں امید ہے کہ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور تو بات سمجھ آ جائے گی پہلی شرط یہ ہے کہ خود جو شعر ہے جو ہم پڑھ رہے چاہے اس کو نعت میں پڑھیں نظم میں فضل کی سورج میں ہو اس کے علاوہ کوئی مسلحی ہو کچھ بھی ہو روائی ہو تو جب ہم جو اشعار کرتے ہیں وہ جو شعر کے الفاظ ہیں وہ درست ہونے چاہیے خود جو شعر کے الفاظ ہیں ان کا کوئی غلط مطلب نہ ہو غلط مطلب نہ ہو کہ کا کفری لفظ نہ ہو سب سے پہلے اشعار کے الفاظ کیا ہونے چاہیے درست اور صحیح ہونے چاہیے نمبر ایک شبد دوسری شبد یہ ہے کہ شیر کو پڑھنے والا مرد ہونا چاہیے عورت یا امرد یعنی کہ لڑکا نہیں ہونا چاہیے دو نمبر تین کہ شیر کے ساتھ اشعار پڑھنے کے ساتھ ساتھ کوئی سانس نہیں ہونا چاہیے میوزک نہیں ہونا چاہیے بالکل اپنی ہی لے میں اپنی ہی آواز میں جو پڑھنے والا ہے وہ اشار کو پڑے اس کے ساتھ کوئی آواز کوئی کہتے ہیں اس کو کوئی بازا وغیرہ اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تو نمبر ایک جو اشعار ہیں ان کے الفاظ ہونے چاہیے نمبر دو پڑھنے والا مرد ہونا چاہیے امرت یعنی لڑکا یا عورت نہیں ہونی چاہیے نمبر تین جو جس جگہ پر پڑھا جا رہا ہے یا جس طرح پڑھا جا رہا ہے اس کے ساتھ میں کوئی میوزک ساس وغیرہ اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے आवाज کے ساتھ साथ क्या کیا مطلب ہاں جی اس کے ساتھ سال نہیں ہونا چاہیے اب بات یہ ہے کہ اگر جی نہیں لڑکوں کا بچے کا جب تک وہ بالغ نہیں ہے ہم جسے کہتے ہیں بے لیش ہے اس کا پڑھنا ٹھیک نہیں ہے اس کا پڑھنا اسی حد ٹھیک ہے جو اس کے ہموں پر ہے اب اگر عورتیں ہی اپنی محفل منعقد کرتی ہیں اور خود اس میں غیر محرم کا کوئی تصور نہیں ہے اور وہاں پر وہ اپنے اشعار پڑھتی ہیں تو بالکل ٹھیک ہے لیکن غیر محرم کا یعنی کسی اور عورت سے اشعار کو سننا یہ درست نہیں ہے ٹھیک ہے اگر وہ ہی آپس میں مل بیٹھتی ہیں اور ان میں سے کوئی ایک اشعار پڑتی ہے اور بقیاں سنتی ہیں جس میں کوئی فواہت نہیں ہے ان دونوں شبدوں کے ساتھ کہ اس کے اشعار کیا ہوں صحیح ہونے چاہیے اور نمبر دو یہ کہ اس کے ساتھ کوئی آواز میوزک وغیرہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اسی طرح جو امرت ہے لڑکا ہے اس کا بھی اشعار سنانا باقی لوگوں کے لیے وہ بھی درست نہیں ہے اور باقیوں کے لیے اس سننا جائز نہیں ہے درست نہیں ہے اس لیے ان شرائط کا اعتبار کرتے ہوئے اشعار پڑھنا اور سننا چاہے جائز اور درست ہے جی جی یہی شرائط ہیں ناخ ہے خامز ہے نظم ہے کچھ بھی ہے یہی شرائط ہیں ٹھیک ہے ہاں جی فرمائیے منحت مطلب تشریح منافی اپنا اثر انداز ہوتا ہے سامنے والے پر تو اسی طرح بار بیان سننے والوں پر سامعین پر زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں اور جو مبین ہوتا ہے مغل ہوتا ہے جو بات بیان کر رہا ہوتا ہے مقرر ہوتا ہے یا خطیب ہوتا ہے اس کی بات کا ہر ہر لفظ ان کے دل پر اثر کر رہا ہوتا ہے اس طرح یہ یعنی بیان اثر انداز ہوتے ہیں کہ سامنے والے ایک پل کے لیے بھی کیا ہو سکتے ہیں یعنی غافل نہیں ہوتے اس سے اور اس کی ہر ہر بات اس کے منہ سے اور لبوں سے نکلی ہوئی بات ان کے دل پر اثر کرتی ہے اس طرح سے ان کو جس کو شہر کے ساتھ تشویح دی کہ جس طرح جادو کیا کرتا ہے اصل ہوتا ہے باقی سوال اور جواب میں کوئی تشریح وجہ تشریح صرف اصل بننے میں ہے جی باقی مثبت پر منفی میں سمجھ نہیں پایا آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے وجہ تشریح سمجھ میں آ ہے جی چلے ٹھیک صحیح. تو ان نَن البیان السہران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض بیان جادو ہوتے ہیں ان نَنشمتا اور بعض اشعار حکمت ہوتے ہیں حکمت والے ہوتے ہیں اسی کے ساتھ یہ بخاری شریف کی روایت ہے اور عدیل حدیث 35 اور 36 اس کے کو میں نے نمبر دیا ہے ان نام العلم ان نام العلن ان القلی <عَيَالًا> آل <عَيَالًا> علم آپ جانتے ہیں جہل بھی آپ جانتے ہیں علم کا معنی علم جہل کا معنی جہال اور دوسری حدیث میں ان من القول قول کا معنی ہے بات کرنا آیالم عیال، عائل، اس کا معنی ہوتے ہیں بوجھ کے. عیال،, عیال کو بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی بوجھ ہوتے ہیں ہے؟ جی من القول تو اب دیکھیے بے شخل وہی یہ دیا ہے بے شک ان ملن اور بے بعض باتیں جہالت ہے بعض باتیں کیا ہیں بوجھ ہیں کہ کیا مطلب ہے حدیث کا کہ علم جہالت ہے اور بعض باتیں کیا ہیں وہ بوجھ ہیں اگر کسی شخص نے علم حاصل کیا ہے لیکن اس علم کے مطابق اس کا عمل نہیں ہے تو اس کا علم علم نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے جہادت ہے تو علم پر اگر عمل نہیں ہے تو وہ کیا ہے جہالت ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جی یا یہ کہ خود بھی عمل نہیں ہے اگر علم حاصل کیا اور کسی اور کو بھی فائدہ نہیں پہنچایا تو اس علم کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے کہ خود بھی عمل نہیں کیا دوسروں تک بھی نہیں پہنچایا تو یہ علم علم نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے یہ حالت ہے اور اگر کوئی آدمی علم اس لیے حاصل نہیں کرتا علم اس لیے حاصل نہیں کرتا کہ پھر اس پر عمل کرنا پڑے گا تو یہ ڈبل ظاہر ہے یعنی عمل کا ڈر علم ہی حاصل نہ کرے یہ کیا ہے جانے مرکب ہے بے شک کی حالت ہے اور بات, باتیں بوجھ. انسان بات کرتا ہے لیکن وہی باتیں بات کفا انسان کے لیے بوجھ بن جاتی ہیں اور وہی باتیں انسان کے لیے وبال بن جاتی ہیں مثلا انسان اگر کسی کی غیبت کرتا ہے طیبت ہے کہ سب ایسی بات ہے کہ یہ انسان کے لیے بوجھ ہے نہ بات تو انسان کر لیتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ بات اس کے لیے کیا بن گئی ہے بات بن گئی ہے اور اس کے لیے بوجھ بن گئی ہے اسی طرح ہے. کسی کو کوئی گناہ کی دعوت دیتا ہے یا کسی کو گناہ پر اکساتا ہے تو اس طریقے سے جو بھی بات کرتا ہے تو وہ بات بھی کیا ہے ایال وہ اس کے لیے بعض بوجھ ہیں بال ہے اس کے لیے جی اس بات کرنے سے وہ اپنے آپ پر کیا کر رہا ہے و بال اپنے سر لے رہا ہے جی دیکھیے ان نمع بے شک بعض علم جیالت ہیں اِنَّ من اور باعت باعت قول عیالم اور بعض علم بعض قول بعض باتیں ایالم بوجھ ہیں ان نمن قول عیالم بعض بات بوجھ ہیں جیسے مثال کے طور پر عیبت آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے تو بات کہنے کی حد تک لیکن یہ کیا ہے بوجھ بات باتیں کی کہ ہر بات بوجھ نہیں ہے یہ نہ مجھے نہ جہاں باغ علم کیا ہے جہالت ہے تو ہر علم جہالت نہیں ہے بلکہ جس علم پر عمل نہ ہو کہ یہ کہ اس کے مطابق ساتھ ساتھ میں دوسروں کو سکھلایا نہ جائے اس کا کو کوئی فائدہ نہیں ہے وہ کیا ہے جہالت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ قرآن مزید کی آیت ہے اللہ تعالیٰ نے یہود کی تجویز دیتے ہوئے ان لوگوں نے علوم کو تو حاصل کیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا ثم لم يحملوها مسل مسلینا تعالیٰ نے جس طرح گدے پر آپ بہت ساری کتابیں لاد دو اور گدا ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں یقین نہیں حاصل کر سکتا وہ تو گدرا ہے بہت ساری کتابیں اس پر لا دو جس طرح اس کو ان سے علم حاصل نہیں ہوگا تو ایسے ہی جو شخص اپنے علم پر عمل نہیں کرتا وہ بھی ایسا ہی ہے گویا کہ غذا ہے اس پر بہت ساری کتابیں لاد دی گئی ہیں اور جس سے وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا اس لیے بہتر یہ ہے کہ انسان انسان ہی ہے وہ غذا نہ بنے جتنا علم حاصل ہی ہے اس پر کیا ہونا چاہیے عمل ہونا چاہیے تو یہ ہم چھوٹی موٹی حدیثیں پڑھتے ہیں ان کو اپنی زندگی بلانا چاہیے ان کے مطابق عمل کرنا چاہیے قیبت سے اجتراک کرنا چاہیے دیر گناہوں سے اجتراک کرنا چاہیے پردے کا اہتمام کرنا چاہیے اور باقی جو بھی لوازمات ہیں دین کے جو احکامات ہیں اس کو رضا وسلم نے جو طریقے بتائے ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے پھر چھوٹی چھوٹی ہم حدیثیں پڑھتے ہیں آپ رسول والسلام کے جوان اور کلے میں بہت ہی مختصر الفاظ لیکن کثیر المعانی ہیں بہت زیادہ معنی رکھنے والے ہیں بڑی وسطے میں بڑی گنجائیں ہیں الفاظ میں لفظ ایک ہے لیکن معنی ہزار ہیں اس لیے ان چھوٹی چھوٹی حدیثوں کو میں نے آپ کو یاد بھی کرنے اپنی زندگی میں میرے علم پر عمل بھی کر اللہ تعالی ہم سب کو اپنے خزانے غیب سے وافر علم عطا فرمائے اور اس علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد تب بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے مجھے اپنی عام یاد رکھیے گا اللہ تعالی ہم سب کے حامی عناصر ہوں اور مجھ سے سب بارک اور آخرت دونوں جہانوں کی تمام تر خوشیاں عطا فرمائے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی, کتنا کورس آئے گا مطلب پیپر میں یاد رکھیے گا کہ جو امتحان ہوگا تو انشاءاللہ ہم جو پڑھیں گے ستائیس اٹھائیس دسمبر کو آپ کے امتحان ہونے ہیں تو 20 دسمبر تک 20 دسمبر تک جہاں ہمارے اسباب جا کر اسٹاپ ہوں گے وہیں تک آپ کا نصاب کیا جائے گا ٹھیک ہے 20 دسمبر کو ہم انشاءاللہ شاء اللہ اسباب اسٹاپ کر لیں گے اس کے بعد آپ کو تیاری کا موقع دیں گے بلکہ میں خود آپ کو طریقہ بھی بتاؤں گا کیا مطلب زیادہ ہے کچھ بھی نہیں ابھی ایسی حدیثیں نہیں پڑیں اللہ کے بندو میں تو یہاں پڑھاتا ہوں تو وہاں پر ایک سو ستر کے قریب حدیثیں پڑھ چکے ہیں اور وہ بھی ابھی آپ آدھا آدھا پڑھ رہے ہیں ابھی تو آپ کی ترکیب رہتی ہے ایک سو ستر حدیثیں باما ترکیب اور تشریح کے مدرسے کے اندر پڑھا چکا ہوں میں لاز و تاریخ الحمدللہ بہت اچھا پڑھنا تھا سوچتے ہیں ابھی تک صرف اور صرف ہیں اور ترکیب بھی ابھی رہتی ہے اور اس کو بھی رہیں گے زیادہ مدرسہ کیا ہے آسمان سے تھوڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ شاء اللہ آپ بے فکر رہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو پڑھائیں گے بھی بتائیں گے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور سب यही سے दाना پانی کھاتے ہیں یہی کھا کپڑے ہوتے سب گوش ہڈیوں کے انسان ہیں سب ان شاء اللہ تعالی بہتر فرمائیں گے تو بیس دسمبر تک ان شاء اللہ جہاں تک سراف ہوں گے وہ آپ کا صاف کیا رہے گا اور اسی سے ہی آپ کا امتحان ہوگا ٹھیک ہے جی علیکم